حجور اکثر <تصفيق> بےشک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ بے عقل ہیں اس آیت کریمہ میں بنی تمیم کے ان سخت دل اور اخلاق افراد کی برائی بیان کی گئی ہے جنہوں نے امہات المومنین کے کمروں کے پاس آ کر زور زور سے یا محمد یا محمد کی آواز لگائی تھی محمد بن اسحاق نے سنو سن ہجری کے واقعات میں لکھا ہے کہ فتح مکہ فتح تبوک اور بن و کے مسلمان ہو جانے کے بعد ہر چہار جانب سے قبائل عرب کے وفود آنے لگے انہی میں ایک وفد بنی تمیم کا تھا ان لوگوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے باہر سے پکارنا شروع کیا اور کہا اے محمد باہر نکل کر ہمارے پاس آؤ ان کی چیخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ابن اسحاق نے ان سے متعلق طویل روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ انہی کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ پکارنے والے کا نام اقرا بن حابث تھا حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت اقرا بن حابث تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی آیت پانچ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت با ادب رہنے کی تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ اگر وہ لوگ صبر کرتے اور ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر لیتے تو ان کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے بہت بہتر ہوتا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں علماء کا قول ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حضور اونچی آواز سے بات کرنے کی ممانعت تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا ممنوع ہے اس لیے کہ آپ جس طرح زندگی میں واجب الاحترام تھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی واجب الاحترام ہیں امیر المومنین امر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں دو آدمی کو اونچی آواز سے بات کرتے سنا تو ان پر کنکری پھینک کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے ہو انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہاری پٹائی کر دیتا